رانا مختار موردین کو حضرت العلامہ طا بنیالی سے مختلف و نو بی سی موضوع پارا زمنگ دکان پر تجربہ تعیث عشاوادی توحید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مارکر دکان نمبر تیئیس عبدالرحمانزا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوادی اور انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو ستاون دس ایک سو چوبیس اصوہ ازوجی وژری وحلبیتی ترتی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 دون مخلدی کاللبیو سلوہ وسل خوک اللہ سيدنا سید مولا نو سید دنا و مولانا محمد و بارک وسلیم سم علیہ میرے لیے انتہائی قابل احترام لمائے اور سمعین گرامی قادر سچی اور حقیقی بات ہے کہ یہاں قائم دینی مدرسہ اور ادارہ اس کی سالانہ کارکردگی دیکھ کے حیرانگی بھی ہوئی اور دلی مسرت بھی حفظ کی دو کلاسوں میں بائیس طلبہ کا قرآن پاک حفظ مکمل کر لینا یہ زبردست کامیابی اور کامرانی ہے اللہ اس مدرسہ کی انتظامیہ اور معاونین کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ دینی ادارے اور مدرسے اور اسلام کی چھونیاں اللہ انہیں قیامت کی صبح تک قائم رکھے ہیں قرآن پاک کتنی عظیم کتاب ہے ہمارے معاشرے میں وہ اتنی ہی مظلوم کتاب بھی ہیں مظلوم اس لحاظ سے کہ بہت سارے کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بدقسمتی سے انہیں ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا اور ان میں سے جن کو پڑھنا آتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناظرہ قرآن پڑھ لیتے ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ اگر کبھی جبریل سن لے تو وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے بھائی وہ قرآن نہیں جڑا میں لے کے آیا سر اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے اپنی نانی سے پڑھ لی کسی نے محلے کی کسی بوڑھی عورت سے پڑھ لی اس نانی اما کو اور بوڑھی عورت کو جس طرح آتا تھا اس نے وہ دوسروں کو منتقل کر دی کتنا اہتمام ہوتا ہے بچے کو سکول میں پڑھانے کا ابھی وہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو باپ یہ آرزویں بانتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے سکول کیڑا چنگا تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ سکول فلاں اچھا ہے لیکن اس کی فیس بہت زیادہ ہے تو وہ کہتا ہے فیس نو گولی مار پتر لالو چنگی اور جب اس بچے کے لیے کوئی ٹیوٹر یا ماسٹر یا ٹیچر پرائیویٹ پڑھانے کے لیے رکھنا چاہتا ہے تو پھر تحقیق کرتا ہے کہ کون سا ٹیوٹر اچھا ہے دنیا کی تعلیم کے لیے اور اپنے بچے کی تربیت کے لیے کتنی سوچیں انسان سوچتا ہے پیسے لگاتا ہے اچھے معلم کا انتخاب کرتا ہے لیکن جب قرآن پڑھنے کی باری آتی ہے تو محلے کی عورت نے پڑھا دیے اور اس کو فلاں نانی اماں نے پڑھا دیے علماء اگر میری اس بات کے ساتھ اتفاق کریں تو یقین جانیے ہماری مسجدوں میں جو ناظریں قرآن پاک پڑھانے کا ایک طریقہ کار ہے کم از کم میں اس سے مطمئن نہیں ہوں طریقہ کار یہ ہے کہ صبح بچے آئے اور وہ کہتے ہیں کہ ساڑھے سات بجے ہمیں چھٹی دو ہم نے سکول جانا ہے ہماری گاڑی آنی ہے ہم نے تیاری بھی کرنی نبے بچے ہیں اور ایک گھنٹہ ہے فی بچہ پینتالیس سیکنڈ اس حافظ صاحب کو اور مولانا کو اور امام کو مر رہے ہیں پینتالیس سیکنڈ اس پینتالیس سیکنڈ میں یا ایک منٹ میں اس بچے نے کیا پڑھنا ہے یہ ظلم ہے ہم سب کی قرآن سے بے اعتنائی ہی ہے کہ ناظرہ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کا جو طریقہ کار ہے وہ درست ہو اول تو قرآن ناظرے پڑھنا نہیں آتا اور اگر نازرے پڑھنے کا دعویٰ ہے تو وہ لوگ غلط پڑھتے ہیں اور تیسرا پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور انہیں صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے انہیں سر سے لے کے پاؤں تک اور الف سے لے کے یہ تک کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ رب قرآن میں ہمیں پیغام کیا دینا چاہتا ہے میری گل تو نہ سمجھ آ رہی آج چپ چپ ہو کی کیا ناراض ہو میری طبیعت یار خراب ہے تھوڑے سے تم کھل جاؤ تو میری طبیعت بھی کھل جائے گی اللہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں انہیں کا اس کا ترجمہ نہیں آتا تفسیر کا علم نہیں آیتوں کے مفہوم کا پتہ بولیے گا میرے ساتھ کوئی نہیں ہے توتے کی طرح رٹا رٹایا پڑھ رہے ہیں کچھ پتا نہیں کہ ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے آپ کو میں خلیفہ رابے داماد نبی حضرت سید نا علی المرتضی زور سے کہیے گا رضی اللہ تعالی ان کا ایک مقولہ سنانے لگا ہوں ذرا ان کا مقولہ سنیے اور دیکھیے کہ ان کا قرآن پاک کے ساتھ کتنا عجیب اور گہرا تعلق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے نا کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نمال پڑھنے لگتا ہوں تو جب میں نمال پڑھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں رب سے ہم کلام ہوں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں اور جب میرا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں تو جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے اس لیے کہ قرآن کلام کس کا ہے لیکن ہم میں سے کتنے ہیں خاص کر کے شہر میں رہنے والے لوگ اور تاجر لوگ اور ملازم طبقہ کتنے ہیں عام میں جو قرآن پاک کا ترجمہ جانتے ہوں قرآن پاک کا مفہوم جانتے ہوں قرآن پاک کے پیغام کو سمجھتے ہوں قرآن پاک کے دعوے سے واقف ہوں قرآن پاک کا پیغام کیا ہے کتنے ہیں عام میں جو اس مکتوب اور خط کو سمجھ کے پڑھتے ہوں جو رب کا مخلوق کے نام آخری خط ہے <تصفح> کتنے ہیں جو سمجھ کے پڑھتے ہیں کسی والدین کا بیٹا سعودی عرب چلا جائے بڑی مدت سعودی عرب رہے وہ پڑھنے لگ جائے وہاں عربی اور سمجھنے لگ جائے عربی اور بولنے لگ جائے عربی کئی سال باپ ماں کو خاطی نہیں لکھا پھر دل میں آیا چلو خط لکھوں تو ذرا شوخی ماری عربی میں خط لکھ دی. وہ عربی میں لکھا ہوا خط راول پنڈی پہنچا گھر میں ڈاکیا دے کے گیا انہوں نے کھولا تو انہیں عربی خط بیٹے کا ہے سالوں کے بعد آیا ہے. عربی میں اس نے لکھ دی ہے اب کیا کریں گے یہ دونوں نہ اسے ریشمی کے میں لپیٹیں گے اس کو خوشبو لگائیں گے اسے مکہ مدینے کی ہوا لگی پھر اسے چومیں گے آنکھوں کے ساتھ لگائیں گے اور الماری میں سب سے اوپر والے تختے پہ رکھیں گے کریں گے اس طرح اور اگر یہ کرنا چاہے گا کرمی کرن دے گی بچے کی ماں کہے گی یہ خط کتا ہوں پڑھا کے لایا میرے پتر لکھیا پا تو جواب میں خامد کہے گا دکان کھولنے کا ٹائم ہے سڈے کول سر خورکن کا ویل کوئی نہیں سڈے کول مرن جوگا ویلا کوئی نہیں مقابلے کی دکان داری ہے وقت پہ دکان کھولنی ہے ذرا رکھ دے اس کو بعد میں دیکھیں گے بیوی بی کہے گی دکان جائے جہنم میں پہلے اس کا ترجمہ کروا کے نہ وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا بھاگتا دوڑتا ہوا مولانا سلطان اسلم صاحب کے پاس وکوف جی آ پتر ہے اربی چت لکھ چڑیا سن عربی آندی نہیں اے پڑھو ساڈے پتر کی لکھ مولانا سلطان اسلم صاحب نے غور کیا دیکھا توجہ کی پھر فرمانے لگے اصل تک قدیم عربی پڑے ہوئے ہیں اے جدید عربی ہے یہ سب سراں تمہیں گزر گئے سن پتن میں گیا وہاں تو ہمارے سرگو ہے کہ کسائی برادری وہاں رہتی تھی کسائیوں کا ایک لڑکا میرے ساتھ بازار چلا گیا اللہ اکبر تو کسی ٹیپ ریکارڈ کا یا سودا کرنے لگا وہ عربی اور یہ کسائی توبہ توبہ اس طرح بولنے لگے میں ہکا بک میں کہا یار بچ کوئی حدیت لفظ آئے تو میں سمجھا پے قیمت کچھ دا پیا کوئی سلاسین سبین خمسی کوئی لفظ تے میرے پلے ہی پوے یہ ایک لفظ ہی میرے پلے پہ آؤ جدید عربی میں انہوں نے جناب اس جدید زبانیں تو بگڑتی رہتی ہیں اردو نہیں بگڑ گئی پنجابی بھی بگڑ گئی ہے اردو بگڑ گئی دوست ہیں ہمارے سرگودے کے آلے میں وہ کہنے لگے کہ میں مکے میں تھا تو میں اپنے گھر کے نیچے گیا اور میں نے تھوڑی سی برف دکاندار سے مانگی تو اس نے برف مجھے تھوڑی سی دی تو میں نے آزرائے مروت کہ پاکستانی ہوں عالم ہوں میں نے کہا سمن یعنی قیمت اس کی کیا ہے اس نے میری طرف دیکھا اور کہا مالش میں کہا مالش یہ کون سی عربی ہے بھائی مالش میں نے سمجھا اس کو سمجھ نہیں آئی میں نے کہا شیخ سمن اس کا کیا مش میں کہا پہلے مالش موش یہ کیسی عربی ہے بھائی تو میں جن کے گھر رہ رہا تھا میں وہاں پہنچا ان کو میں نے بتایا ان کا ہو اصل میں وہ کہنا چاہتا تھا بھئی یہ معمولی سی چیز ہے اس کے تون نے کیا پیسے دینے ہیں اصل میں تھا ما ال من شئی اگر ہم بولتے نا تو ہم کس طرح بولتے ماں ال کا من شعی تیرے ذمہ کچھ نہیں انہوں نے ماں سے ماں لیا الیکا سے لام لی شہی ان سے شین لیا مالش چل بھائی مالش کو اور زیادہ مخف کیا مش بنا مولانا سلطان اسلام نے میرے پلے نہیں پوندا کہ تیرے بیٹے نے کیا لکھا ہے وہ پھر گیا بیوی کو کہنے لگا مولوی اور ابھی جواب دے گئے نہیں میرے کو ٹائم بھی کوئی نہیں کہ اس کو ٹھپ کے رکھ سک دیکھا جائے گا وہ کہتی ہے بالکل نہیں کسی کالج کے پروفیسر کے پاس جاؤ جو جدید عربی جانتے ہیں جاؤ اور پڑھا کے لاؤ خدا گواہ ہے جب تک وہ والدین بیٹے کے خط کا مفہوم اور مطلب اور ترجمہ نہیں سمجھ لیں گے ان کو چین نصیب نہیں, نہیں ہوگا ہو اور راول پنڈی کے لوگوں قرآن اللہ کا خط ہے تمہارے نام اس کی اتنی قدر تو کرو جتنی بیٹے کے خط کی قدر کرتے ہیں تمہارا تعلق تو قرآن پاک کے ساتھ بالکل اس آدمی والا ہو گیا ککھ پتہ نہیں قرآن کیا کہہ رہا جو کسی مریض کو پوچھنے کے لیے گیا تھا اور ذرا اونچا سنتا تھا مریض اس کا دوست تھا پھر یہ گیا نہیں مہینہ نہیں. اسے یہ پتہ تھا کہ جو کچھ اس نے کہنا ہے وہ میری سمجھ میں تو آنا نہیں ہے میں اونچا سنتا ہوں تو رستے میں ساری سکیم بناتا چلا گیا ہے میں پوچھوں گا کیا حال ہے وہ کہے گا خیریت ہے میں کہوں گا الحمد میں <تصفح> ڈاکٹر کا پوچھوں گا وہ نام لے گا میں ڈاکٹر کی تھوڑی سی تعریف کر دوں گا میں غذا کا پوچھوں گا وہ سابودانہ کوئی دلیا بتائے گا میں تھوڑی سی غذا کی تعریف کر. یہ ساری سکیم ذہن میں بنا کے چلا گیا وہ تو پہلے اس پہ ناراض تھا یہ مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آیا تو یہ جا کے کہتا ہے کی حال ہے تو جو خود بیرا ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے ساری بہرے زور سے بولتا ہے کیا حال ہے ایسا کیا مردہ آپ یہاں ایسا کیا الحمد اس کی تو اس نے سننی نہیں تھی بھئی وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو اور غصہ آیا ڈاکٹر کون ہے کس کا علاج ہے وہ سا کیا ڈاکٹر مک گئے اسرائیل ہے ایسا کیا اللہ اس نے قدم مبارک کرے اس کو اور زیادہ غصہ آیا پوچھتا ہے غذا کیا ہے کیا کھا پی رہے ہو وہ سکیا مگ مک گئیں زہر ہے ایسا کیا کھاتی رکھ طاقت آلی ہے ہمارا تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ اس طرح کا ہو گیا ہے جس طرح اس آدمی نے اس کی بات نہیں سمجھتا تھا اپنی کہے جا رہا تھا اور لوگوں یہ پرابلم ہے ہمارے معاشرے کا کہ نازرہ قرآن نہیں آتا جن کو آتا ہے وہ غلط پڑھتے ہیں اور جو پڑھنا جانتے ہیں وہ اس کا ترجمہ نہیں جانتے, نہیں جانتے ایک آخری بات بھی میں نے تھوڑی سی کہہ ہے لیکن وہ سب سے آخر میں جا کے کہوں گا جو پڑھنا جانتے ہیں وہ اس قرآن کا مفہوم نہیں, نہیں جانتے ترجمہ نہیں جانتے پیغام نہیں جانتے راول پنڈی کے لوگوں آپ مجھے بتائیں <coughs> کوئی مصنف کتاب لکھے اردو میں عربی میں فارسی میں گجراتی میں کسی زبان میں وہ کتاب لکھے کیا اس کتاب کا ایک موضوع نہیں ہوتا بولتے کیوں نہیں ہو ایک اس کا عنوان ہوتا ہے ایک اس کا موضوع ہوتا ہے ساری کتاب اس موضوع کے گردا گرد گھومتی ہے اس ایک دعوے اور مضمون اور عنوان کو ثابت کرنے کے لیے وہ دلائل دیتا ہے کوئی شعر لکھتا ہے کوئی لطیفہ بیان کرتا ہے کوئی حکایت لکھتا ہے اگر کتاب کا موضوع ایک نہ ہو تو کوئی آدمی اس کتاب کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ کیسا مصنف ہے کبھی کراچی کی بات کرتے ہیں تو کبھی پشاور کی بات کرتے ہیں کبھی آسمان کی بات کرتے ہیں کبھی زمین کی بات کرتے ہیں کوئی اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اگر ہر مصنف کی کتاب کا ایک موضوع ایک دعوی ایک عنوان اور مرکزی مقام ہوتا ہے تو جو قرآن ساری کتابوں کی بادشاہ کتاب ہے اس کا موضوع کوئی نہیں اس کا عنوان کوئی نہیں اس کا دعوی کوئی نہیں ہر کتاب کا ایک دعوی ہوتا ہے عنوان ہوتا ہے اور ساری کتاب اس کے گردا گرد گھوم رہی ہوتی ہے اس ایک موضوع کو ثابت کرنے کے لیے مصنف اپنا پورا زور اور پوری قوت سرف کر دیتا ہے راول پنڈی کے لوگوں قرآن پاک کا عنوان اور قرآن پاک کا موضوع اور قرآن پاک کا مرکزی مضمون ہے مسئلہ توحید اس کے گرد پورا قرآن گھوم رہا ہے اس توحید کو ثابت کرنے کے لیے پورا قرآن پاک گھوم رہا ہے آپ سن کر یقیناً حیران ہوں گے قرآن پاک کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں <تصفيق> کتنی ایک سو چودہ صورتیں ہی ہیں قرآن پاک کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے اسی صورتوں میں اللہ نے صرف مسئلہ توحید کو بیان کیا ہے شیخ القرآن کی بولی بولوں میرے شیخ کہا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ اللہ نے اسی صورت توحید تے لا چھوڑیاں اور او things... چودہ صورتوں میں اسی صورتوں کے اندر اللہ نے صرف کس مسئلے کو بیان کیا زور سے بولو زور سے بولو صرف مسئلہ توحید کو اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئے گی مسئلہ توحید کی اہمیت کی سمجھ آپ کو نہیں آئے گی میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل میں لے جاؤں گا انشاءاللہ بات نکھر جائے گی قرآن میں کتنے مضمون ہیں کتنی چیزیں قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں تو آنا لے وہ تینوں یاد نے میری ہمیں راجا بازار آ کے گیا سر وہ کہتے ہیں تین مضمون ہیں وہ تین کو میں پھیلا دوں تو تین سو بن جائیں لیکن وہ سارے سمٹ کے آئیں تو تین میں آ جائیں ان کو سمیت دوں تو وہ تین بن جائیں ان کو پھیلا دوں تو وہ تین سو بن جائیں قرآن پاک میں ایک سو چودہ صورتوں میں کتنے مضمون کتنے عنوان کتنے مسائل اللہ نے بیان کیے انبیاء کی سیرتیں اس میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یہ پیغام محمد میں آ یہ کس مضمون میں آ گئی چلو اس کے ساتھ ہی جوڑ لیتا ہوں یہ کس مضمون کے تحت آ پیغام محمد انبیاء کی سیرتیں قرآن میں حضرت آدم کی حضرت نوح کی حضرت ابراہیم کی حضرت اسماعیل کی حضرت یعقوب کی حضرت یوسف کی حضرت زکاریا کی حضرت عیسیٰ کی حضرت موسیٰ کی توراط کی بات قرآن میں انجیل کی بات قرآن میں زبور کی بات قرآن میں انبیاء کی سیرتے قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور قرآن نے سب سے زیادہ عظمت بیان کی ہیں آمنا کے لال کی ایک مستقل مضمون ہے جس کو کہیں گے مقام محمد الرسول اللہ آل آل آل یہ مقام محمد میں آ جائیں گی اللہ نے مستقل میرے نبی کی رفتوں کا ذکر کیا عظمتوں کا ذکر کیا عزتوں کا ذکر کیا یابیو انا ار سلنا کا شاہدن آل آل آل آل آل یہ کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں انا ار سلنا کا شاہدن آگے چلا جاؤں کہ شاہد ان کا مہینہ کر دیجیے <سؤال> اے میرے نبی ہم نے تجھے بھیجا ہے حاضر ناظر بنا کے کیسا ترجمہ ہو رہا ہے واہ شاہد ان کا مہینہ حاضر ناظر وہ <سؤال> جو قرآن پاک میں آتا ہے دوسرے پارے کی ابتداء میں کیسے شروع ہوا جی اس <سؤال> سے پہلے کیا ہے عَلَيْكُمْ رسول صرف تڈے حاضر ناظر تُسا حاضر ناظر ہوو الناس بچو تے امت ودی کھلوتی ہے یہ شاہدن کا مہینہ کس نے کیا حاضر ناظر کر شاہدن کا, شاہ کا مینہ کیا اس شخصیت نے جس نے قرآن پاک کا ہندوستان میں سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کیا شاہ ولی اللہ کا ہونہار فردن شاہ ابد القادر محدس دلوی رحمت اللہ علیہ نے اے میرے نبی ہم نے آپ کو بھیجا حق بیان کرنے والا بتلانے والا شاہدن بتلانے والا اب میں نہ کرو اس ایس کا تاکہ تم ہو وہ بتلانے والے سب لوگوں کو اور نبی ہو بتلانے والا تمہیں نبی صحابہ کو بتائے اور صحابہ آگے یہ میں نے یا یوہن نبیوں انار سلنا کا شاہدن و مبشرن و نظیرن بدائن إِلَى بزنی ہی وَسِرَاجًا راجم یہ کس کی عظمت بیان ہو رہی ہیں زور سے بولو یار برفانال کا ذکرک الم نَشْرَحْ کا صدرک کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں وزا وَاللَّيْلِ اِذَا زا مَا ماں رَبُّكَ کا ربو کا و ماں کلا بل تو خیر اللہ کا ولا سوف تیک ربو کا فترزا کس کی تاریخیں ہو رہی تین وعدے ہو رہے ہیں تجھے چھوڑوں گا بھی نہیں تیری پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی کتنے وعدے ہو گئے دو بلا سوفتی کربو کا فطرزہ تجھے اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا تو خود بول اٹھے گا مولا میں راضی ہو گیا کتنی چیزیں دینے کا وعدہ کیا تجھے چھوڑنا بھی نہیں تیری پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی تجھے اتنا دوں گا کہ تُو خود بول اٹھے گا کہ میں راضی ہو گیا میرے پیغمبر میرے ان تین وعدوں پہ یقین کر میرے ان تین وعدوں پہ یقین کر یہ چیزیں میں تجھے دے سکتا ہوں ذرا پیچھے مڑ کے دیکھنا الم یجید کا یتیمن فہاوا ببا کا زالن فہدا ببا کا آئلن تین چیزوں کا وعدہ پھر تین چیزیں ماضی کی اس پر بطور دلیل پیش کی تیری آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی اور میں تجھے چھوڑوں گا بھی نہیں اور تجھے اتنا دوں گا تُو خود بول اٹھے گا کہ میں راضی ہو گیا میرے پیارے میرے ان وادوں پہ یقین کر میں یہ کر سکتا ہوں نہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھ علم یجد کا یتیمن آپ تو یتیم پیدا ہوئے تھے میں نے تیرے سر پہ نبوت کا تاج پہنا کے چودہ طبقوں کا امام بنا کے رکھ دیا ہے الم یجد کا یتیمن فہادہ کیسے مانا کروں زالن کا کس طرح مانا کروں زالین بڑا سخت جملہ ہے پھر ذات ہے میرے نبی کی بڑا تول تول کے مانا کرنا پڑے گا لیکن عربی زبان بڑی عجیب زبان ہے عربی کا مقول ہے زلل ماؤ فی اللبن پانی دودھ میں گم ہو گیا وجود کھو بیٹھا حیران ہو گیا زلل ماؤ پھر اللبن مانا بندیال کرنے لگے بابا جادہ کا زال فہدہ میرے پیغمبر تو پریشان پھرتا تھا حیران پھرتا تھا مجھے پانے کے لیے مجھے حاصل کرنے کے لیے مشکیدے پانی کے بھر کے توشادان ستو سے بھر کے کبھی گارے ہرا چلا جاتا وہاں کئی کئی راتیں دن گزارتا میرے پیغمبر تو مجھ تک آنے کے لیے پریشان پھرتا تھا فہدا میں نے اپنے تک آنے کا تجھے راستہ دکھا دیا بابا جادہ کاگنا میرے پیغمبر آپ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے باپ کا انتقال ہو گیا ابھی پاؤں پہ چلنے لگے ماں کا انتقال ہو گیا چھ سال کی عمر تھی شفیق دادے کا انتقال ہو گیا باپ نے کوئی جائیداد براثت میں نہیں چھوڑی تھی وہ جادہ کہا ایلن ہاں میرے پیغمبر آپ تو مفلس تھے اگنا ہم نے خدیجہ جیسی عورت سے شادی کروا کے تجھے غنی کر کے رکھ دیا تین چیزوں کا وعدہ تین چیزیں پچھلی یاد دلائیں آگے تین حکم دیے امل یتیم فلا تک ہر سائل افلا تن ہر و اما, امّا بے رب کا میرا پیغمبر یتیمی ہے ہی نا یتیم ندی جھڑکے نہیں میرے پیغمبر بک تم ہی بڑی ہے نا سائل نال کدی سختی نال گل نہ نا کرے و اما بے رب کا فحدث علماء بیٹھے ہیں تبا بھی ہیں عام مفسرین کیا مینا کرتے ہیں پھر میں مانا کروں گا جو مولانا حسین علی نے کیا اللہ کی نعمت کا اظہار کر اما بے نعمت ربی کا فحدث رب کی نعمتوں کو ظاہر کر کیا مطلب رب پیسے دیتے نا چنگا پا اگر رب نے دولت دی ہے نا اچھی سواری رکھ اچھا لباس پہن یہ ہے نعمت جو رب کی نعمت ہے وہ تیرے جسم پہ ظاہر ہونی چاہیے نظر آنی چاہیے اللہ نے اس بندے پہ رحمت کی ہے بندہ ہوئے پتی حالت بنائی اسے بندہ اس میں بھیک دے سکے اوپر سے کہیں گے بڑے سادہ ہیں جی سادہ ہیں کے کنجوس ہیں یہ سادگی کیا ہے اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کر جو رب نے نعمت کی ہے تیرے وجود پہ ظاہر ہونی چاہیے مولا حسین علی کہتے ہیں پیچھے نعمتیں دیکھو آگے مطالبہ دیکھو رب نے اتنی نعمتوں کے بعد اتنا سا مطالبہ کرنا تھا کہ میری نعمتیں تیرے وجود پہ ظاہر ہونی چاہیے حضرت صاحب کہتے ہیں نعمت سے مراد ہے قرآن میرے پیغمبر تتیم تھا ہم نے تجھے نبیوں کا امام بنایا میرے پیغمبر تو مجھ تک آنے کے لیے سرگردان تھا اپنے تک آنے کا راستہ دکھایا میرے پیغمبر تو مفلس تھا ہم نے خدیجہ سے نکاح کروا کے تجھے غنی بنایا تیری آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ تُو خود بول اٹھے گا کہ میں راضی ہو گیا اتنی نعمتوں کے بعد اللہ نے مطالبہ کیا میں نے جو تجھ پہ اتنی نعمتیں کی ہیں تو میرا سونا پیغمبر اما بے نعمت ربے کا فحدث یہ جو قرآن والی نعمت ہم نے تجھ پر اتاری ہے اس کو کھول کھول کے بیان کیا کر یہ <تصفح> کس کے تذکرے ہو رہے ہیں شاہوا شاہوا میں اس طرف چل نکلوں گا تو یہ تو میرا من پسند موضوع تو آئیے واپس چلیے تاکہ ہم اپنے اصل موضوع تک پہنچے قرآن پاک میں کتنے مضمون بیان ہوئے امبیا کے تدکرے قرآن میں نبی پاک کی عظمتیں قرآن میں نبی پاک کی رفتیں قرآن میں نبی پاک کے مقام قرآن میں نبی پاک کی شان قرآن میں اور راول پنڈی کے لوگوں نبی پاک کے یاروں کا مقام قرآن بھرا بڑا ہے بھرا بڑا ہے جس میں اللہ میرے نبی کے یاروں کے تدکرے کرتا ہے الا کا حمل میں نے وہ آیت پڑھ دی ہے جو آپ سب کو یاد ہے الا کا اللہ ہدم مر پڑھو ہر حرف پہ دس نیکیاں ملتی ہیں <تصفح> ہر حرف پہ دس نیکیاں ملتی ہیں اور مفت میں نیکیاں مل جائیں گی الا کا اللہ ہدم مر رب ہم بلائے کا یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے بندیالوی کا استدلا لیے جب یہ آیت اتر رہی تھی میں تھا میرا باپ تھا میرا استاد تھا میرا مرشد تھا آپ تھے میرا دادا پردادا دادا تھا دیوبندی تھے بریلوی تھے دوسرے طبقے تھے جب یہ حایت اتر رہی تھی تابعین تھے تبا تابعین تھے مفسرین تھے مجتحدین تھے امام ابو حنیفہ تھے امام مالک تھے امام احمد تھے امام بخاری تھے امام مسلم تھے امام ابو یوسف تھے امام محمد تھے شیخ عبد القادر جی تھے مئین الدین اجمیری تھے علی ہجمیری تھے سلطان بہود تھے کوئی بھی تو نہیں تھا جب یہ آیتیں اتر رہی تھیں اس وقت ہبشے کا بلال تھا تو پہلا مستاق کون ہے بولتے کیوں نہیں ہو ان آیتوں کا پہلا مخاطب کون ہے اس وقت کون تھے جب قرآن اتر رہا تھا اور قرآن کہہ رہا تھا الائی کا اللہ ہدمن رب و اولا کا حمل اس وقت ابو بکر تھے فاروقی اعظم تھے عثمان ذن تھے حیدر کرار تھے تلاؤ زبیر تھے الرحمان ابن عوف تھے ابو سفیان تھے ان کے بیٹے معاویہ تھے قرآن نے صحابہ کے تذکرے کیے الا کا حمل ام ساد کون الا راش دون الائے کا ہزب اللہ اللہ میرا سونا پیغمبر اے یار تیرے نے فوج میری اے صحابہ کو کس کا لشکر قرار دیا الا کا اللہ رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم رضو ان ہو م جن ناتن عادل جن نعتن تجری منتا تہل انہار بندیالوی کو صحابہ سے والہانہ عشق ہے مجھے صحابہ سے محبت, محبت ہے والہانہ پیار ہے صحابہ میرے موسن ہے صحابہ میرے مہربان ہے مجھے توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے مجھے سنت پہنچی صحابہ کے ذریعے مجھے حدیث پہنچی صحابہ کے ذریعے مجھے اسلام کے احکام پہنچے صحابہ کے ذریعے مجھے اسلام کے ارکان پہنچے صحابہ کے ذریعے مجھے قرآن پہنچا مجھے دین پہنچا صحابہ کے ذریعے صحابہ میرے موسن ہیں میرے مشفق ہیں میرے مہربان ہیں صحابہ کے عشق میں ڈوب کے بندیالوی ترجمہ کرتا ہے عبد الحم جناتل تجری من ہل انہار میرا سونا پیغمبر میں تو جنت سجائی تیرے یار واسطے ہے صحابہ کا تجکرا کیا یا نہیں کیا زور سے بولو زور سے بولو ہبا بائی لئی فی ایمان وز لال جو علماء اجازت دے دیں تو ترجمہ ایک کرنا چاہتا ہوں زی نہ ہو زی نو ہبا بھائی لئی فی کلو میرا ایمان ایٹی سونی شہر جس کے دل میں آئے دل سونا ہو جائے عالم کے دل میں آئے دل خوبصورت ہو جائیں مرشد کے دل میں آئے دل خوبصورت ہو جائیں تابی کے دل میں آئے دل خوبصورت ہو جائیں اور امام کے دل میں آئے دل خوبصورت ہو جائیں مفسر و محدد اور ولی اللہ کے دل میں آئے تو دل خوبصورت ہو جائے لیکن ذیا نہ ہو فی قلوبکم میرے نبی کے یاروں کے دل اتنے خوبصورت تھے میرا ایمان ان کے اندر آیا تو ایمان خوبصورت ہو گیا <مترجم> دنوں کے اندر ایمان آیا تو ایمان ہی خوبصورت یہ <مترجم> صحابہ کے تذکرے ہوئے قرآن نے کیے یا نہیں کیے زور سے بولو زور سے بولو انبیاء کے تذکرے قرآن میں نبی پاک کے تذکرے <مترجم> قرآن میں صحابہ کے <مترجم> تذکرے قرآن میں شہداء کے تذکرے قرآن میں علماء کے تذکرے قرآن میں نماز کا حکم قرآن میں زکات کا حکم قرآن میں حج کا حکم قرآن میں عمرے کا حکم قرآن میں قربانی کا حکم قرآن میں حقوق قرآن, hmm. قرآن, قرآن میں معاملات huh. قرآن, قرآن, قرآن, قرآن, قرآن, قرآن, قرآن میں والدین کے حقوق پڑوسی کے حقوق مسافر کے حقوق رشتے داروں کے حقوق نکاح کے مسائل قرآن میں طلاق کے تذکرے قرآن میں خلا کے مسائل قرآن میں دیت کے مسائل قرآن میں وراثت کے مسائل قرآن میں کساس کے مسائل قرآن میں جھوٹ نہ بولو قرآن میں زنا کے قریب نہ جاؤ قرآن میں سود نہ کھاؤ قرآن میں رشوت کا کاروبار نہ کرو قرآن میں غیبت نہ کرو قرآن میں کسی کو قتل نہ کرو قرآن میں کتنے مضمون گنوں میری کیا طاقت ہے کہ میں ان کو گن سکوں یہ سارے مضمون جو رب نے قرآن میں بیان کیے تو کل صورتیں ایک سو چودہ تھیں ان میں سے اسی صورتیں اللہ نے وقف کر دی مسئلہ توحید کے لیے اب آپ کو احساس ہوا کہ توحید کتنا اہم مسئلہ ہے کہ یہ سارے مسائل قرآن کی صورتوں میں رب نے بیان کیے لیکن اسی صورتیں لگا دی کس مسئلے پر زور حاصل کرنے کے لیے پتا یاد رکھیے سرحد اسلامی کیسٹ ہفتے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کوئی بڑی عجیب شخصیت تھی میں پنڈی میں پنڈی والوں کو جب میں مولانا حسین علی کا تعارف کرواتا ہوں نا تو میں جلدی کروا لیتا ہوں باقی جب میں انجان جگہ پہ پہنچتا ہوں تو مجھے تعارف کروانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے پنڈی والوں کے سامنے مجھے محنت کرنی نہیں پڑتی پنڈی والوں کو میں کہتا ہوں پنڈی والوں وہ استاد کتنا اونچا ہوگا جس کا شاگرد شیخ القرآن ہوگا <تصفح> تو اس تعارف تو ہوگئے جس کا شاگرد ہو مولانا غلام اللہ خان قرآن پڑھ کے آیا وہاں سے تو استاد کتنا اونچا ہوگا لاہور میں ایک بڑی عظیم شخصیت ہوئی علماء دیوبند میں سے شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری زور سے کہو یہ ایک وقت میں ہوئے ہیں میاں والی میں حضرت مولانا حسین علی لاہور میں مولانا احمد علی اللہ دونوں کی قبروں کو منور فرما تو کسی نے مولانا احمد علی لاہوری سے پوچھا حضرت وہ وہاں بچرا اور میاں والی کے جو حسین علی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے لوگوں نے ان کو وہابی مشہور کر دیا ہے ان کو کیا مشہور کر دیا دیے اور یہ وہابی جو ہے جب کہتے ہیں نا وہابی وہ سمجھتے ہیں سر ایڈی وڈی گال کٹھی گئی انگریز بھی بڑا ہی حرامی تھا ہرامی یہ تھے نا اس کے چمچے اس کو تعویز دینے والے تھے بے تعویز گاتے پاؤ گے تو گولیاں نہیں لگن گی تو بدنام کرنے کے لیے اہل حق اور مواہدین کو ان کے ہاتھ میں ہتھیار کیا دے دیا پتہ نہیں کس جگہ پہ پڑا یاد تو نہیں پڑا ضرور ہے حضرت قیم الت کی کسی کتاب میں پڑھا یاد نہیں ہندوستان میں دو عورتیں لڑ رہی تھیں گالیاں نکال رہی تھیں تو عورتیں جب گالی نکالتی ہیں تو بڑی زبردست قسم کی گالیاں نکالتی تو ایک عورت دوسری کہتی ہے تن میں سور پکا کے کھواؤں خنزیر رن کے کھواؤں پکا کے کھواؤں اب دوسری نے سمجھا بھی سب سے بڑی پلی چیز تھی وہ تو اس نے نام لے لیا تو میں اب کیا کروں اس کا کیا میں تن وہی پکا کے کھاؤں عورت کے ذہن میں تھا بھائی وہابی جو ہے نا یہ کوئی بڑی بڑی بھائی شہ بھائی انہیں وہابی مشہور کر دیا گیا ہے آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے بزرگ بزرگی ہوتے ہیں ایک جملہ کہا خدا کی قسم پوری زندگی کی کتاب سمیٹ لی مولانا حسین علی کی پوری زندگی کتاب لپیٹ دی مولانا احمد علی لاہوری کہتے ہیں ارے بھائی مولانا حسین علی کا کیا پوچھتے ہو وہ تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی رب کی تو ہی ثابت کر دیتا ہے زبروں زیروں سے بھی رب کی تو ثابت کر دیتا ہے جو باتیں ہم دورہ تفسیر میں طلبا کو نہیں پڑھا سکتے مولانا حسین علی نے جتنا سکھا پتہ نہیں کیا بات ہمارے پاس دو دو مہینے رہنے والے طالب علم اتنے پکے نہیں ہوتے جتنے ان کے پاس بیٹھنے والے جت پکے تھے ہمارے سرگودے میں ہوتا تھا ایک ان کا مرید شیخ عبداللہ اللہ پندرہ سال کی عمر میں ہندو مذہب چھوڑ کے شیخ عبداللہ مولانا حسین علی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا تھا ترینی کا ہو گیا پچانوے سال کی عمر پائی سرگودا میں انتقال ہوا ہماری مسجد میں آ کے بیٹھا رہتا تھا بڑا بزرگ آدمی تھا نیک آدمی تھا اس نے مجھے ایک بات سنائی مولانا حسین علی کی میں نے اپنے کسی استاد سے نہیں سنی میں نے نہیں سنی اور کسی شاگرد نے سنی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میں نے اپنے کسی تفسیر کے استاد سے یہ کلام نہیں سنا جو بات مجھے اس جگ نے بتائی سنیے گا اے علم کرام ذرا لطف لیجیے گا مولانا حسین علی کی قرآن فہمی کی داد دیجئے کہتا ہے میں مولانا حسین علی کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک میں تھا ایک وہ تھی تو مجھے مولانا حسین علی اچانک کہتے ہیں شیخ عبداللہ اللہ تعین گل دسا میں آ کیا دسو جی فرمایا اللہ قرآن دیا دے وچ اللہ قرآن دیا سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریں راہوی مکیندہ تو ہی جب اللہ اس سورت کو ختم کرنے لگتے ہیں تو ختم آ کے کس مسئلے پہ کرتے ہیں اندر آکام بیان کرتے رہیں پھر میں نے قرآن کی صورتیں دیکھیں ان کے آخری آیتیں دیکھی تو یقین جانئے کہ اکثر صورتیں اللہ نے اسی مسئلہ توحید پہ آ کے ختم کی حافظ ذرا میرا ساتھ دیں گے رمضان اگر کے دور ہے منزلیں ندی والے کچیاں نہیں, نہیں لیکن مجھے بتائیں گے کہ یہ کون سی صورت ختم ہو رہی ہے جنہیں جی دیائی دستار بندی ہوئی ہے ترکڑے ہونگے نشان و بد ربا کون سی ضرورت ہے ہر ہر کون سی ضرورت ہے سورت الجر کس پہ آگے ختم کیا ماہ رب کا عبادت کر کس کی حت یاتی عقل یقین یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے یہ توحید کی محبت ہے اس پر تو انہیں دا دینی چاہیے آپ کو کہ جذبہ ہے اور توحید پہ جب جذبہ آدمی کو آئے تو وہ آدمی اللہ کو کتنا پیارا لگتا آبا آبا آبا یہ تو جذبہ ہے خدا کی قسم ہے توحید کی سمجھدار علم نال سائنس نال دنیاوی تعلیم نال پیسے نال تجارت نال نال نالیاں نال اللہ دی قسم کوئی تعلق نہیں ذالک کا من فضل اللہ ہم نے بڑے پڑے لکھے دیکھے ہیں ہوئے ہیں نال جی پڑھے لکھے دیکھیں لاہور میں ایک پارٹی ہے لوہے کی ارب پتی ارب ہمارے سرگودا کے لوہے کے جو بیچنے والے آئرن سٹور والے دوست ہیں ہمارے جماعتی وہ مجھے کہتے ہیں مولانا جب ہم ان کے دفتر میں کبھی جا کے بیٹھے تو وہ کہتے ہیں ہمیں جو کچھ دیا ہے داتا نے دیا ابو جال کیا کہتا تھا کہ مجھے جو کچھ دیا ہے اللہ اس کا تعلق علم سے نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے اکل سے بھی نہیں ہے ذالک من فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو شرک سے بچا لے ماکر کب شضرت یوسف کہتے ہیں حضرت یوسف کہتے ہیں جیل میں اپنے جیل کے ساتھیوں کو ماں کانا ماں کانا ما یمبگی ماں کانا ما یجوزوں ہمیں جائز نہیں ہمیں لائق نہیں مولانا حسین علی پنجابی میں مینا کرتے ہیں سانے گل ڈھک دی نہیں سانے گل ڈھک دی نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں ہم نبیوں کی جماعتیں ہم کسی کو اس کا شریک نہیں بناتے ذالک من فضل اللہ, اللہ یہ شرک سے بچ جانا یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا کیا ہے اللہ بولتے کیوں نہیں ہو میں اکثر تقریروں میں سنایا کرتا ہوں پتہ نہیں یہاں بھی کبھی سنا کے گیا ہوں گا ہمارے سرگودے میں بالکل مزدو تھا پاگل سا پان کھا رہا ہے تو جناب تھوکے نکل رہی ہیں گندے کپڑے نارد ہوش نہیں اور جناب کھانے کا ہوش نہیں سارا دن ٹھیلا اٹھا کے پھر رہا ہے بچے اس کو چھیڑتے ہیں ٹی ٹو ٹی ٹو کر کے اس کا نام رکھا ہے ٹی ٹو ہوش ہی کوئی آیا ہے میری مسجد میں آ گیا پانچ روپے دے رہے بھائی چائے بلا میں پیسے نکالنے لگا اس نماز نے نیت بالی میں جو پیسے قریب کر کے یوں آیا تو کہنے لگا ہن میں نماز پڑھتا پیا اور رکھ میں نماز پڑھ کے چک لینا نماز ہوش نہیں اپنا ہوش نہیں کپڑوں کا ہوش نہیں نہانے کا ہوش نہیں گھر کا ہوش نہیں ٹی ٹیو گیارہویں کھائے گا اگر کوئی اس سے پوچھ لیتا ٹی ٹو گیارہویں کھائے گا کہتا ہے حرام ہے اللہ کے نام کی کھاؤں گا ذالک من فضل اللہ حرام ہے اللہ کے نام کی کھاؤں گا وہ ہماری جو پرانی مسجد ہے میرے والد صاحب جس مسجد میں آئے تھے وہ ہے بلاک اٹھارہ ہمارا بلاک سسٹم ہے ایک بلاک دو بلاک تین بلاک چار بلاک پانچ بلاک تو ہماری بلاک ہے اٹھارہ اصل اتنے مشہور ہوں اٹھارہ بلاکیے ہم وہاں کیا مشہور ہیں ہمیں لوگ زیادہ تر اٹھارہ بلاکی ٹیٹو کبروں پہ جائے گا میناروں پہ اٹھارہ بلاک والا نومنو وہابی ہوں وہابی اللہ کی قسم جب ٹیٹو یہ جملے کہتا ہوگا اللہ آسمان پہ فرشتوں کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہوگا اے ویکو اس اپنا ہوش نہیں ہے تے میرا کیڈا ہوش ہے شاید انہیں کے متعلق نبی پاک نے فرمایا تھا انہیں کوئی رشتہ نہیں دے گا ادھار مانگے تو ادھار کو نہیں دے گا محفل میں بیٹھنا چاہیں تو محفل میں کوئی نہیں بٹھائے گا اور اگر اللہ کے نام پہ قسم اٹھا لیں اللہ ان کی لاز رکھ لے اللہ ان کی لاج رکھ لے مجدور ہوتے ہیں مجدور وہی ہوتے ہیں جو مواحد ہوتے ہیں مواحد ہوتے ہیں مواحد, ہوتے ہیں. مواحد. میں مسجد کے وزو خانے میں ٹیٹو آ کہتا ہے پیسے دے میں نے پیسے دیے جب میں نے پیسے دیے نا تو لے کہتا ہے اللہ تجھے حج کروائے اللہ تجھے حج کروائے میرے وحم و گمان میں بھی نہیں تھا حج کا تصور میں بھی نہیں تھا خدا کی کزم میں سوچ ہی نہیں سی آئی کچھ دنوں کے بعد جو میں والدہ کے پاس گیا تو میرے بڑے بھائی ہیں پروفیسر ہیں تو والدہ کے پاس بیٹھ کے کچھ باتیں کر رہے تھے مجھے کچھ محسوس ہوا بھائی حج کا ذکر ہو رہا ہے والدہ اور بھائی کے درمیان تو میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہو رہی کہتے والدہ اور میں حج پہ جانا چاہتا ہوں میں نے کہا میں بھی جاؤں اللہ نے مجھے اسی سال حج کروا دیا یہ مجبور لوگ ہوتے کیا رہا تھا آج بجلی بند نہیں ہوئی یار بدلیات تو سورت کو ختم کس پہ کرتی کا حتیہ یاتی اقل یقین ایک اور سورت اللہ ختم کرنے لگے اور بڑے خدا کی قسم سب مزے آ گئے لاہے گئی تو سماواتے علئی یور الْأَمْرُ كُلُّهُ کلو فا بھو کون سی ہے؟ اتھے ہے سورت, سورت ہے اتنے حافظ پھنس گئے سورت ہو دوں یار کیڑی سورت ہے وہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں للہ ہے السَّمَاوَاتِ وہ آلِمُ تل آل مل گئے میں ہوں ولیہ جرجا لم میں یہ دو سفتیں اللہ نے ذکر کی عالم الغیب بھی میں ہوں متصرف فل بھی میں ہوں, بھی میں ہوں عالم الغیب بھی میں ہوں مالک و مختار بھی میں ہوں جب یہ دونوں سفتیں میری ہیں فا ہو تو پھر عبادت بھی کس کی کار عبادت اس کی ہونی چاہیے جو عالم الغیب ہو عبادت اس کی ہونی چاہیے جو مختار ہے ایک اور صورت کو اللہ ختم کرنے لگی ہے کل ان بشروم مسلو کم یو ہائی لیا انہ کم الاحم الیلاغ واحد کون سی جی سورت ہے اے تو بڑی آسا ہے مجھے انما آنا بشروم مسلو اللہ اکبر اللہ اکبر ایک مولوی صاحب کہنے لگے اس میں ایک آنا ہے ایک آنا معذوف ہے اصل میں تھا انما آنا آنا بشر اس لوگوں میرے پیگمبر دے میں تے میں ہاں بشر تو ڈر واہ کیسا ترجمہ ایک اور مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا کل انا ماں یہ نافیہ ہے یہ ما کیا ہے نافیہ تو نافیا تنڈیاں پتا نا ماں نافیا کہڑی ہوتی ما نافیہ نہیں کا میں نہیں میرے پیغمبر کہہ دے بے شک میں تمہاری طرح بشر نہیں ہوں یہ ما نافیہ ہے میں نے کہا مولانا ذرا اگو پڑھو ایک ماں اگو بھی آئی پی اتھی ماں نافیہ بنا یہ تیرا بیڑا گھر کو ایک ماں اگے بھی آئی یو ہائی لیا او اتے ماں میں نے نہیں بھی ماں میں نے نہیں کر میری طرف وہی آتی ہے تمہارا علا ایک علا نہیں ہے یہی میں نے یہ تعریف مانوی ہے قرآن پاک کی مانوی تعریف ہے انہیں ماہ پکی بات تھانہ میں بشروں بشر ہوں مصرو کم مرتبے میں شان میں درجے میں نہیں عظمتوں میں یہ دھوکہ دیتے ہیں یہ اپنے آر سمجھتے ہیں اپنے سمجھتے ہیں اتا اولا بندے والی شیخ القران کی طرح ہو سکتا گیڑے میں اپنے استاد آر نہیں ہو سکتا پاگل آدمی نبی پاک سے میں برابر ہو سکتا نہیں یہ مسلیت مرتبے میں نہیں ہے یہ مچلیت شان میں نہیں ہے یہ مسلیت درجے میں نہیں ہے یہ مچلیت عزتوں میں نہیں ہے مقام میں نہیں ہے پنڈی کے لوگوں ہے تو جو آپ کی آؤں اپنے رنگ میں یہ مسلیت درجے میں نہیں ہے مقام میں نہیں ہے میں باہر گلی میں کھڑے ہو کے انگلی اٹھاؤں لوگ تانگ کی نظر سے دیکھیں آمنا کا لال انگلی اٹھا دے تو چاند دو ٹکڑے ہونے لگے یہ مسلت درجے میں نہیں ہے مقام میں نہیں ہے میرے جسم سے پسینہ نکلے بدبو آئے لوگ کھین کریں اور میرے نبی کو پسینہ آئے پوچھنے لگے تو لوگ شیشیوں لے کے کھڑے ہوں کہ کسی کستوری میں اور کسی امبر میں ایسی خوشبو نہیں دیکھی جیسی خوشبو محمد عربی کے پسینے میں ملی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی میسل میں تھوک دے تو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھیں اور میرا نبی اگر تھوک حضرت علی کی آنکھ پہ لگا دے تو وہ آنکھ ساری عمر کبھی نہ دکھے اور جو ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دے تو سانپ کا زہر ختم ہو جائے جو کربے کنویں میں ڈال دے تو کروا کنواں میٹھا ہونے لگے یہ مسلیت درجے میں نہیں ہے تجھے کس نے کہہ دیا کہ ہم اپنی طرح سمجھتے ہیں پاگل انسان جو مرتبے میں نبی کو اپنی طرف طرح سمجھے اس سے بڑا تو کائنات میں کافر کوئی نہیں یہ مسلیت درجے میں نہیں ہے مقام میں نہیں ہے عظمتوں میں نہیں ہے یہ مسلیت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کو مانو تو مسلیت اس میں ہے اور یہ میں نے بھی ہے اس لیے کہ آگے آیت کے پچھلے حصے میں اس کا ذکر بھی ہے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اسحاب کاف دے بارے سن لیا جی او معبود نہیں سلکرنین کے بارے سن لیا جی او معبود نہیں حلت تے خضر کے بارے سن لیا جے مابود نہیں میرے تے تودہ طبقے دا سردار ہویا تے ساری کائنات دا ایمان ہویا میرے پیغمبر بھی اعلان کر جس طرح مابود نہیں میں بھی مابود نہیں مابو کے نہ ہونے میں میں تمہاری طرح ہوں آگے اس کا ذکر بھی ہے یو ہا الیا اناہ یہ مسلیت ہے جس طرح تمہارے ماں باپ میرے بھی ماں باپ تم بھی پیدا ہوئے میں بھی پیدا ہوا تم نے شادیاں کی میں نے بھی شادیاں کی تمہاری اولاد ہوئی میری بھی اولاد ہوئی تم نے تجارت کی میں نے بھی تجارت کی تم بھی کھانا کھاتے ہو میں بھی کھانا کھاتا ہوں تمہیں بھی پیاس لگتی ہے مجھے بھی پیاس لگتی ہے تمہیں بھی سفر کرنا پڑتا ہے مجھے بھی سفر کرنا پڑتا ہے تمہیں بھی نیند ستاتی ہے مجھے بھی نیند ستاتی ہے تم بھی بیمار ہو جاتے ہو میں بھی بیمار ہو جاتا ہوں تم بھی کبھی کبھی گھوڑے سے گر جاتے ہو کبھی کبھی میں بھی گھوڑے سے گر جاتا ہوں اور میرا گھٹنا نکل جاتا ہے تمہیں بھی بچھو ڈنگ مارتے ہیں تو تمہیں درد ہونے لگتی ہے مجھے بھی بچھو ڈنگ مارتے ہیں تو مجھے بھی درد ہونے لگتی ہے اس میں میں تم جیسا ہوں یہ مطلب ہے مسلو کا تو آگے کیا کہا سورت کو ختم کس پہ کیا یو ہا انما الہکم کم واحد سورت العلا کو ختم کیا ان ہاضا لفیس سو فل سبراہیم موسا یہ گل تہلے شریفے بھی بیان کی ابراہیم کے شریفوں میں موسا کے شریفوں میں کہڑی گل یہ ہاضا کا اشارہ کس طرف ہو رہا ہے یہ بات مفت سرین کہتی ہے جس کا ذکر پچھلی ایپ میں ہے بلتو سرو نلحیا تد تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو دنیا کی زندگی پہ ریچتے رہتے ہو کوٹھیاں کاریں مربع دولت ایک لاکھ کے دو لاکھ ایک کروڑ کے دو کروڑ دو کروڑ کے چار کروڑ ایک دکان کی دو دکانیں دو دکانوں کی چار دکانیں حتہ زرتم المقابل یہاں تک کہ چند گز لا لے کے گئے دنیا کی زندگی پہ ریج رہے ہو دنیا کی زندگی پہ تبلیغی جماعت کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے سرکو دیا ہے تو وہ کہنے لگے مولانا بندے دی اصل زندگی ویس سال ہے کیا ہے یہ آج سے بھی دس پندرہ سال کے پہلے کی بات ہے میں نے کہا زندگی ڈاکٹر صاحب کیسی بات آپ نے کہا مولانا جو شروع کی بیس سال کی زندگی ہے نا وہ غیر شوری زندگی کمائیں گے اور نہ دھوپ دا پتہ نہ چھاؤں دا پتہ نہ نفے دا پتہ نہ نقصان دا پتہ پھر بیس سے لے کے جو چالیس سال ہے جوان ہے یہ ہے جوانی خدا دی کسر پتھر نو پی کے رکھ چلی. طاقت ہے قوت ہے یو ہی چالیس سال سے آگے گئے بیماریاں چمڑ لگیا سر میں درد ہونے لگا ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے اس نے آلہ لگایا بلڈ پیک او ہو تینتے بلڈ پریشر ہو گیا نمک نہیں کھانا نمک بند کچھ مدت کے بعد پیڑھیوں میں درد ہونے لگا پیشاب رات کو زیادہ آنے لگی ڈاکٹر شوگر چیک کرواؤ چیک کروائی کروائیو ہوتے شوگر بھی ہو گئی ہے مٹھا بھی نہیں ہے کھانا نمک بھی بند میٹھا بھی کچھ مدت کے بعد پھر کچھ تکلیف ہونے لگی دل دھکنے لگا انہوں نے کہا ای سی جی کرو بھائی اسی چیز کی گئی انہیں گو ہو تین دل کی بھی تکلیف ہو گئی تھدا بھی نہیں کھانا نمک بند میٹھا بند گھی بند بیکری کا سامان بند گوشت بند کچھ مدت کے بعد کمر میں ذرا درد ہوا ڈاکٹر صاحب ہاں کے پاس گیا اور سا کیا منجی تھے بھی نیا سو منا تختے تھے سو یہی زندگی یہ کون سی زندگی مصیبتوں میں دکھوں میں تکلیفوں میں اللہ بلتو سیرون حیات دنیا تم دنیا کی زندگی پہ ریشتے ہو خیرن اصل زندگی کون سی ہے خدا کی جتھے نہ پیشاب نہ پہانا نہ نا پسینا نہ تھوک مزہ نہیں آ نہ بیماری نہ جگڑنا نہ ہورا دے ہاتھ چونکنیا اتنی بھی مصیبت ہے نا یہاں تو ایک یہ مستقل مصیبت ہے اتر تو نہیں نہ ہو آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے ان حال لفظ و فل یہ بات ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی بیان کی تھی مانا حسین علی کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن پہلے صحیفوں کی بات کر کے اللہ کو یہ عظیم بات کہنا چاہتے ہیں اللہ کہنا چاہتے ہیں کا اشارہ صورت کی ابتدا کی طرف ہے سب اسم ربی کل آلہ آلہ سب اسم رب کل پاکی بول اپنے رب کے نام کی کہو سبحان اللہ اللہ جو آپ سے مطالبہ کر رہا ہے تو پھر کیوں نہیں کہتے ہو دونوں سے سب اسم ربک کل پاکی بول اپنے رب کے نام کی میرا یہ رومال پاک ہے میں نے جملہ بولا میرا یہ رومال پاک ہے یہ قالین پاک ہے یہ زمین پاک ہے صحابہ پاک ہے نبی پاک ہے اللہ پاک ہے جس طرح میرا رومال پاک ہے اللہ بھی اسی طرح پاک ہے <تصح> دونوں کی پاکی کا معیار الگ ہے ایک ہے کہ الگ الگ ہے <تصفح> میرا کپڑا پاک ہے گندگی سے <تصفح> نجاست سے غلازت سے زمین پاک ہے گندگیوں سے قالین پاک ہے نجاستوں سے صحابہ پاک ہے تنقید سے صحابہ پاک ہے تنقید سے نبی پاک ہے گناہ کی آلودگیوں سے رومال پاک ہے نجاستوں سے زمین پاک ہے خلاجوں سے صحابہ پاک ہے تنقید سے نبی پاک ہے گناہوں سے اللہ پاک ہے شریکوں سے سب اسما ربی کل سب اسما ربی کل آلہ پاکی بول اپنے رب کے نام کی غور سے کہو یار تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں تیری ذات میں بھی کوئی شریک <ن <ن نہیں تیری سفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں تنی ذات میں بھی وحد اولا شریک تو اپنی سفتوں میں بھی تیری سفتیں کیا ہیں خالق ہونا مالک ہونا موہی ہونا ممیت ہونا مدبر ہونا رازک ہونا عالم الغائب ہونا حاضر نادر ہونا مشکل کشا ہونا حاجت روا ہونا مختار کل ہونا شفائیں دینے والا ہونا رہائیاں دینے والا ہونا اولاد دینے والا ہونا نظر و کے لائق ہونا سجدے کے لائق ہونا موتی ہونا مانے ہونا زار ہونا مانے ہونا موتی ہونا مانے ہونا نافے ہونا زار ہونا موئز ہونا مزل ہونا داتا ہونا گنج بخش ہونا دستگیر ہونا غوث عدم ہونا لجپال ہونا کھوٹی قسمتیں کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہونا کرنیا والا کرما والا بھرنیا والا فضلا والا ہونا مولا جتنی تیری سفتے ہیں نا تو شریکوں سے پاک ہے پاکم رب کل حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سبحان اللہ کہے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے عربی گھوڑا تین دن اس کے نیچے دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو تھوڑا کی مطلب ہے مشرق آدمی سبحان اللہ کے تھے اس کے تو منہ پہ اللہ مارتے شرم نہیں آتی میرے شریک بناتے ہیں غیر اللہ کے سجدے کرتے ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں ان کے نام کے وظیفے چپتے ہے اور سبحان اللہ کہتا ہے یہ سایہ دار درخت لگے گا جب اس منہ سے سبحان اللہ نکلے گا جو مواحد ہوگا تو سبحان اللہ تیری ذات شریقوں سے تیرا کوئی شریک نہیں تیرا کوئی شریک نہیں اناضہ فل میرا سونا یہ مسئلہ صرف قرآن بیان نہیں کیتا پہلیاں کتاب بھی مسئلہ بیان قرآن میں اللہ صورتوں میں جو کچھ بیان کرتے رہے جب اسے ختم کرنے پہ آتے ہیں تو ختم کس مسئلے پہ آ کے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی تو عطا تھا فرمائے وما رب والصلاة والسلام على ربنا آتنا اللہم یا رحم یا یا کا کا اس مدرسے کے لیے بھائی دل کی گہرائیوں سے دعا کیجیے اللہ سے ہمیشہ کے لیے قائم رکھے اور انہیں کسی کا محتاج اللہ نہ کرے اپنے در کا محتاج کرے انہیں اپنے در کا اللہ محتاج رکھے ان کی حاجات اور مشکلات اللہ خود حل فرما دے اس مسجد کے لیے بھی دعا کیجیے توحید و سنت کا مرکز اللہ اسے آباد و شاد رکھے مولانا سلطان اسلم صاحب ان کے ساتھی مدرسین قرا اہل محلہ جو اس کو نظام کو چلانے والے ہیں تعاون کرنے والے ہیں اللہ سب لوگوں سے راضی ہو جائے اور اللہ ان کے گھروں کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمال و اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد ولا علی و صحابی اجمع نامین برحمت کا یا